نہیںانے نکل جب جا بٹا ساری تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ وسلم نے فرمایا چلا ری کرو رشتے داریاں قائم رکھا کرو جوڑ کے رکھا کرو یہ ایک ایسا نازک مسئلہ اور مرحلہ ہے ساری زندگی اندر کہ الہ ماشاء اللہ, ما اللہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ یہ عمل پیرا ہوئے ورنہ ابھی تعلقات منقطع کیے ہوئے دے. رشتے داریاں توڑیاں ہوئی کیونکہ سارے اندر میں یار ہی رشتہ داری بن گیا پہلے تو یہ مثال مشہور سی لوگ کہ خون سفید ہو گئے بھی کوئی اگے رنگ اختیار کر لیا خون سفید بھی نہیں لیا چلا اگر کسی کو چار پیسے ہیں تو اُن کوئی رشتہ دار اپنا رشتہ دار منع لی ہے ہوں جی گریب ہے تو وہ ان کے انسان سمجھنے لی تیار ہی رشتہ دار سے بڑی دور کی بات ہے سلارحمی قائم کرو میں لاؤ رشتہ داری قائم قیامت دن رحمی اللہ کے عرش کے قریب کڑی گی اور ایک اعلان کر رہی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمی یعنی رشتہ داری تعلق وہ ایلانا جن مینو ملایا دنیا اندر اللہ اج نیک بندیاں ملا دے نے میرا خیال نہیں رکھا اللہ اُن اپنے بندیاں نال پیچھے آیا رہنی اے نہیں کہ تو اچھا سلوک کرتا اچھا سلوک کرو جا کوئی تاون کرتا ہے احسان دا بدلہ احسان نیکی بدلہ نیکی حل جگہ ال احسان, احسان اے نیکی دا بدلہ ہے نیکی سیلا رحمی ہے کہ ابھی جو اکاروں گالیاں دیں تو دعا کرو وہ محروم رکھن تعارم تو, تو دور نسن دی کوشش کرنا قریب جاؤ یہ بتنین نمونہ محمد اللہ صلی اللہ کر ساری زندگی آپ کی اسی طرح دی نظر آ ہے کہ اپنے انے کوئی قسر باقی نہیں چڑھی آپ کے ظلم سٹم دی لیکن آپ نے انہوں نے کدی پچھے نہیں ہٹایا انہوں نے کدی چڈیا نہیں ان تعلق نہیں کرو رشتے داریاں قائم رکھیا کرو ہے بڑا دل گرجے کا بڑے دکھ پہنچتے ہیں اور جڑا دکھ اپنیاں کو پہنچیا کئی گونا زیادہ تکلیف دے اسی واسطے یہ سوا بہت زیادہ رکھے چوتھی چیز جیسا تعلق اج دے سبق سبقل سی فرمایا سلو بل نہ و نیام رات نو اٹھ کے ادو نماز پڑھیا کرو ادو کریا کرو ادو سجدے اور رکوع کریا کرو جس ویل لوگ سنتے پڑ سو بل نہ و نیام اس کے اللہ اپنا تعلق قائم کرو جس ویل لوگ سو تھے باقی کی نشانی بیانائی اللہ نے دیکھ والے میرے محمد کے ساتھیوں اللہ علیہ وسلم وہ کدی رکو اندر چکے ہوئے گے کدی اپنے رب کے سامنے سجدے اندر پے ہو یب تب نفب اللہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہو اپنے اللہ ناضی کرنے اپنے رب نو خوش کرنے اور وہ او کامیاب ہو کے دنیا تو گئے اپنی اس محنت اندر اپنی اس کوشش اور سازش اندر انہوں نے رب نے اعلان کر دیتا رضی اللہ ہوں میں <تصفح> تو سے راضی اور خوش ہو رہا ہوں. تو تی محنت نو میں قبول کر کے تڈے راضی ہو گیا ہوں عَنْهُ او اپنے رب سے راضی ہو کے چلے کہ اللہ جس حالت اندر تک ابھی تیرے تیرے تیرے خوش سا حالت یہ ہے نا الہ ماشاء اللہ کہ اتنے کسی بھی حالت اندر اپنے رب سے راضی ہونے تیار نہیں وہ ہر حالت اندر اپنے اللہ سے راضی لیں انہیں زبان سے کبھی ایسا کوئی کلمہ آیا ہی نہیں سر جی گلا اور شکوا ہوں ہوئے اللہ تنگی ترسی اسرت یسرت جو بھی وقت انہوں پہ آیا وہ اپنے اللہ سے راضی رہے اپنے اللہ سے خوش رہے کہ انہوں کو کوئی تکلیف پہنچیے تو انہوں نے ذہن یہی بنایا ہے کہ اللہ ظاہم نہیں یہ میری کسی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے وہی سزا میرے مل رہی اور وہ حریف کئی حیفعہ سنائی جا چکی ہے کہ ایک صحافی رضی اللہ تعالی دیکھو کیسی تربیت کی انہوں نبی محمد الرسول اللہ اصل مربی جڑا ہے ساری فضیلت فصیلت وہی اور اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ اینا بھی ایسی تربیت کر دیتی ہے عَلَى عَلَى بِهِمْ خود رہ کے بھی دوسرے خوشی محسوس کر دیتی. اپنی ضرورت ڈال کے دوسرے پائی دیا ضرورت پوری دیتی. اپنی ذات سے ترجیح دے دین دینے دوسرے مسلمان تربیت اور یہ نہیں باہری تربیت کیربیت کا کل اطرا بھی اللہ نے حکم یہ درو سلسلہ شروع کرو آپ نے گھر بھی تربیت کی اسی طرح سحابی رسی اللہ آپ کا تربیت یافتا ایک شخص شام اپنی بکری کا دھوپ چوڑ واستے بیٹھا جس ویسے بکری دودھ دھو واستے تیار ہوا وہ کریب بیا بکری نے دودھ دین تو انکار کر لیا کچھ مخصوص ایسا آدت علامت ہوتی ہیں دھوپ دن تو بکری نے انکار کر دیتا بکری سے غصہ نہیں کٹیا کہ تینوں سارا دن چارا کھلایا ہے پانی پلایا ہے چ خود مسجد میرے کو اب تیری کوئی ایسی نافرمانی اور غلطی ہو گئی ہے اس کی شامت پی ہے کہ میری بکری نے دھد دین دینک میرے کو اگر اپنی مشکلات اپنی تکالیف کا حل اس طرح ڈھونڈنا شروع کر دئیے تو ان اللہ بھی مدد بڑی جلدی آ ہے ابھی تو ایک دوسرے سے الزام تراشی شروع کر دیا کہ اے تیری وجہ نہ ایسا ہوا وہ انہیں تیری وجہ نہ لیتا آج ملک اندر بچہ بچہ رو رہا ہے ہر پیشے نام تعلق رکھنے والا شخص پریشان ہے کدی سوچے کہ یہ وجہ کی یہ سبب کی اللہ نے قرآن اندر ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ سبب دیا تیلیف کوئی, کوئی مصیبت نہیں آئی مگر وہ تمار کا ہی نتیجہ تو تصا خود پیدا کیتے ہیں پھر مصیبت آسان کا سبق فرمایا اندر، اندر، اندر، اندر جسے بھی کوئی فساد پپا ہوتا ہے او دا سبب اور بلی وجہ کی بما کا سبق ایس لوگ نے کمائی ایسی کیتی ہو فصل ہی ایسی بیجی ہوتی کہ وہ ان سامنے آ جائے مقامات سے شخص اپنا لےکین محتاج نوں, نوں, نیک آدمی کھلایا رشتے داریاں قائم رکھا کرو سلارہ کریا کرو تعلقات نو بہار رکھا کرو منقطع نہ کرنا سو نیام رات نو اٹھ کے نماز پڑھیا کرو اللہ کے سامنے قیام رکو اور سجدے کریا کرو جس ویلے لوگ ستتے گئے سورہ مزمل اندر فرمایا اوہل مزمل بڑے پیار نیپ کہتے یا اے چادر اوڑنے والے اے کملی پوش کم لا ات نیا کرو قیام کریا کرو نماز پڑھیا کرو بے شک اور وہ تھوڑا جہ تھوڑا جہا بھی دس دس بہو ابن کسمن ہو کر ادھی رات جاگ لیا کرو یا اے تو کدی تھوڑا جاگ لیا کرو اور کدی ادھی رات تو زیادہ بھی جاگ لیا کر جاگ کے کرا کی کرو ورل قرآن در تیلا قرآن چہر, چہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھیا تیری تلاوت کرتاب اللہ اللہ تلاوت کر رہے ہوں محمد کی رات کا جاگنا فرمایا, رات جاگنا ہے تے بڑا مشقت محنت نیند نو چنا بستر نو جب دے دینا تو کڑے ہونا اش اتلے لے یا اشبد وقت انت گرمی دیا راتا چرا بستر ٹھنڈا ہوا ہوں رات نو سردا گرم ہوا چڑھ دینا بڑا محنت قلب اور مشکت والا ہے مشقت والی بات لیکن اس ویل اللہ جہی گل ہوں بڑی پکی اور پختہ اللہ اپنی رحمت لے کے بندے کے قریب آئے ہوئے یا اس دنیا اللہ اپنی رحمت لے کے ایس پہلے آسمان سے پہ تشریف لائے قریب آئے ہوئے تن آواز آ یعنی ہر رات پہلی آواز آ رہی من مستغفرن ہے کوئی ساری زندگی دا بھولیا ہویا پٹکیا ہویا میرے تو دور رہن والا میری نافرمانی کر کر کے اپنے آپ ہلاکت والا حل مم کوئی ہے معافی منگن والا میرے کو معافی منگے میں ہونے ہی معاف کرنے تیار میں کوئی کمیٹی نہیں بناواں گا کہ وہ غور کرے تیرے گناہ تو سے تو معافی منگ میں سے ویل معاف کرنے تیار اور صرف معافی کرانا. اللَّهُ معاف ہی نہیں کرا ہے تیرے منگن پہ وہ رحیم اور کریم ہے کہ تیرے منگن پہ ماف کر دے اپنی طرف انعام کی دینا پرشتیاں فرما دیں یہ گنا مٹا دو ہے کوئی بیمار کوئی, کوئی لاچار جن سارے ڈاکٹر اور حکیم نے لا علاج قرار دے دیتا ہوئے میرے کل شفا دے خزانے موجود نے میرے کو منگے میں شفا دے. اللہ دکمت ہر جگہ موجود ہیں بس بیماریاں ایسا کہ انہوں تو اللہ شفا نہیں دے, دے ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری مرغی کی بیماری آ کے عرض کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ مینو اکثر تکلیف ہو جاتی ہے سرا یعنی مرغی کی بیماری ہے میں مینو اللہ کو اللہ میرے شفا دے بات سن کے رسول مقبول صلی اللہ فرما نے شفا لینی صحت لینی یا جنت لینی مسلمان کے ہوں جنت ہی لے گا کہن لگی مین جنت ہی چاہیے اے اللہ کے رسول فرمایا جا پھر اپنی اس تکلیف اور بیماری کے صبر کر اللہ تینوں جنت دے دے یہ خوشخبری لین تو بعد کہیں لگی ایک چھوٹی جی گزارش ہو رہے فرمایا ہاں کہن لگی اللہ کو لو دعا کر دیو کہ میں منو جس ویسے دورہ ہو دے اے تکلیف میں کوئی پتہ نہیں لگتا میں چل دی چل دی گر جی ہوں بیٹھی بیٹھی دورہ ہو ہے کھڑی کھڑی میں ہو ہے اے دعا فرما دیو کہ جس میں میم دورہ پے میری یہ تکلیف ہوا میں نہ ہو بے، میں اندر مقتلا ہوں، میں بے ہوں. بغیر مرغی نہیں بے پردہ ہو گئی ساریاں مسلمان عورتوں مرغی پہ ایسی کیفیت اور حالت ہے جی اندر اپنا کوئی قصور نہیں کہ وہ دعا کرا رہی ہے کہ دعا یہ فرما دیو میں اگر دورہ ہو جائے کہ میں کسی بے پردہ نہ ہو جا کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہ دے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اللہ ان یہ تکلیف ہو جائے دورہ ہو جائے اس بیماری اندر مبتلا ہوئے اللہ یہ سدر قائم رہے یہ پردہ قائم رہے اللہ کی ایل پر نگا کوئی مسکین کوئی, کوئی, کوئی, کوئی غریب جن کو رزق چاہیے دا وہ تلاش کرنے والا رزق میرے کو کسی کو روزی میں دینا رداخ میرا نام ہے بندوبست کرب گئے ہاں وہ راستہ ہی چڈ دتا ہے جا راستہ ساری کامیاب ہی دلہ معاشا آؤ مل کے اس رستے سے چل پیے اور رستے سے چل کے جو کچھ کرنا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیے آپ کے ساتھیوں نو دیکھیے اور جہاں تو بچنا ہے وہ آپ کو تعلیم حاصل کریے پھر سے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں سچ مچ اص نو اللہ کا رسول من لے جے یہ آدم اپنا لے یہ وتیرا اختیار کر دیا جی راستہ بھی نہ پوچھا رستے سے چل پے کرنا ہے بچنا چیز دوں؟ پھر ایک اور نف تو بچا لے آخر مسائل بھی دوستوں نے پوچھے نے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی کتابیا عورت نل نکاح کر سکتا ہے کتابیا عورت تو مراد ہے یہودی یا عیسائی عورت اہل کتاب پرانی مجید اندر اہل کتاب عورت کا نکاح مسلمان نل ہو سکتا ہے یہ اجازت ہے بشرتے کہ وہ اہل کتاب مشرکہ نہ ہو کیونکہ مشرکہ عورت کا کسی مسلمان نال نکاح نہیں یا کسی مسلمان عورت کا کسی مشرق مرد نال نکاح نہیں پرانی مجیب کی ایک آیت ہے جہاں جی مخہون ہے کہ کسی مسلمان مرد کا نکاح مشرقہ عورت نال نہیں ہوتا اور کسی مشرقہ عورت کا نکاح کسی مسلمان مرد نال نہیں کتاب عورت اگر وہ مشرقہ نہیں تو مسلمان وہ نکاح کر لیکن کسی مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب جو کسی نال نہیں دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ کیا چلانے ہوئے بغیر لیکن اگر بوزو نہیں اور جا رہا سفر تے تلاوت سنی جا سکتی ہے تیسری بات کسی دوست نے یہ لکھی ہے کہ حسلے جنابت کو غسل جڑا ضروری ہے تو بغیر آدمی پاک نہیں اگر بال بہت زیادہ ہوں وہ جنابت ہوسلے جناب ہر دفعہ اپنے سارے بال سو گے یا اندر کوئی رعایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر اپنے بال اکٹھے کر لے سارے اور تین چول پر کے پانی دے اپنے سر چی تو وہ کفایت کر جانا ہے انہوں سارے بال سونے کی ضرورت نہیں یہ رعایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنام کے مطابق کہ تین چلو پانی بھر کے اپنے سر چا لو اور باقی غسل جس طرح ہفتے معمول کیا جا کر لگے او کر لو تو وہ کفایت کر ہے جاؤں کا حاصل ہو جاندی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم कानफ्रेंस हो रही है आईनदा चुने